رضاک اللہ خیرہ امید ہے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے کافی دنوں کے بعد بزم رضا کی پیاری پیاری آئی ڈی مجھے نظر آئی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ استاد العلما قبلہ حضرت علامہ محمد اشرف قادری صاحب دامت برکاتہم مولالیہ مجھے سن رہے ہوں گے ان کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید ہے انشاءاللہ حضرت خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے آمین آمین آمین تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 32 سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے اور سورہ رعد شریف ہے الحمدللہ رب للہ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 وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصَّحَبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مہدن الجود والکرم وَعَلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاتم وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا سَيَّدِي يَا مَقِّي يَا مَدَنِي يَا عَرَبِي يَا حَبِيبِي يَا طَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علی سورہ را شریف تیرماں ستارہ بتیس میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے بِرُسُلٍ مِّن قُبْلِكَ لِلَّذِينَ كَفَرُو فُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ کمزور ایمان اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا اس آیت مقدسہ میں یعنی جو اللہ تعالی نے عذاب کا ذکر فرمایا یعنی دنیا میں انہیں قہد وقتل وقائد میں مبتلا کیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے ہنسی کرتے رہے ہیں مشرقین مکہ نے بطور استحضہ اور تمسخر نبی پاک علیہ السلام سے ان معجزات کو طلب کیا تھا تو ان کا یہ استحضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دشوار تھا اور آپ کو ان باتوں سے تکلیف تھی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آئے نازل فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اس جاہلانہ مطالبے پر صبر فرمائے اس لیے فرمایا کہ باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی ان کی قوموں نے مذاق اڑایا تھا تو اللہ نے ان کو ڈھیر دی یعنی ان پر اپنے عذاب کو مؤخر کر دیا پھر اچانک اپنی گرفت میں لے لیا اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی تباہ کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے درج نان عذاب ہے آیت نمبر تینتیس ارشاد خداوندی أفمن هو قائم على كل نفس بما لله شركاء قُلْ افن بل وسماد تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں تم فرماؤ ان کا نام تو لو یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں یا یوں ہی اوپری بات بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روکے گئے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی دینے والا کرنے والا نہیں دیکھیے فرمایا کہ جو ہر نفس کے کیے ہوئے کاموں پر قائم ہے اس قائم سے اس قائم سے وہ مانا مراد نہیں جو قاض کی ضد ہوتا ہوا جو بیٹھا نہ ہو بلکہ اسے مراد ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کا متولی ہے ان کو پیدا کرتا ہے ان کو رزق دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ان کے کاموں کی جزا اور سزا دیتا ہے یعنی وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے لہٰذا وہ تمام انسانوں کے احوال کا جاننے والا ہے اور ان کے تمام مطالب کی تخمیل پر قادر ہے تو فرمایا کہ لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کی شریک بنا لیے یعنی جس کی یہ صفت ہے کہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے انہوں نے اس کی وحدانیت کو نہیں مانا اور اس کی تعظیم اور تقریم اور اس کی عبادت نہیں کی اور اس کے پھر اللہ نے ان کے خود ساختہ شرکا کے متعلق فرمایا ان کے نام تو بتاؤ یعنی یہ کس قدر حقیر اور بے معایاں ہیں کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا ان کا کوئی نام رکھا جائے اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان شرکا کے نام لات منات افزا اور حبل ہیں تو فرمایا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا اور زمین کی قید اس لیے لگائی کہ مشرکین لات اور منات وغیرہ کو صرف زمین میں خدا کا شریک مانتے تھے اور جس چیز کے زمین میں ہونے کو اللہ نہ جانتا ہو زمین میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو چیز بھی زمین میں ہے اس کا اللہ کو علم ہے اور جب اللہ کو ان کے ہونے کا علم نہیں تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ زمین میں ان شرکات کو کوئی وجود نہیں ہے تو فرمایا جب جہلی ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو کافروں کے مکر فرید سے مراد ان کا کفر ہے شیطان نے ان کے لیے ان کے کفر کو مزین کر دیا تھا یا کافر ایک دوسرے کے سامنے کفر کی تعریف اور تحسین کرتے تھے یا وہ خود اپنے کفر کو اچھا اور قابل تعریف جانتے تھے کیونکہ ان کا کفر ان کے باپ دادا کی تقلید پر مبنی تھا ان کو راہ حق سے روکنے والی ان کی یہی باپ دادا کی تقلید تھی نیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر گردانتے تھے اور اپنے جیسے ایک شخص کو اپنا رہنما اور مقتدہ مان لینا ان کے لیے باعث آر تھا اللہ چونتیس لہم اذاب الفیاتی اشق کو من من من انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آفرت کا عذاب سب سے سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تو اس میں جو فرمایا کہ دنیا کے جیتے عذاب ہوگا مراد کیا ہے قفل اور قید کا یہ ان کو عذاب ہوگا تو ظاہر ہے ایسے کافروں کا یہی عذاب ہے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا پینتیس احوال اس جنت کا کہ در والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ در والوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ اللہ اکبر کبھی تو قرآن مجید کا اسلوب اس یہ ہے کہ وہ کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے کیونکہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارکہ و تعلیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا تو اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کے اخر بھی انجام کا ذکر فرمایا ہے اس آیت میں اللہ نے جنت کی تین صفات بیان فرمائی ہیں جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جنت کے پھل دائمی ہیں دنیا کے باغات کے پھل پتے اور منافع آرزی ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے باغات کے پھل اور منافع فنا نہیں ہوتے اور جنت کا سایہ بھی دہمی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی نہ وہاں سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہاں اندھیرا ہوگا سبحان اللہ سورہ ظہر میں فرمایا کہ وہ اس جنت میں اونچے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہ جنت میں نہ دھول کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی ٹھنڈک اللہ اکبر تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چھتیس. اری ہی مآب اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہے کہ ان کے بعد اسے منکر ہیں تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا تو اس آیت مقدسہ میں جو فرمایا ہے اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تو اس آیت میں کتاب کی دو تفسیریں ہیں ایک تو مراد قرآن اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مراد تو اور انجیل اگر اس سے مراد مسلمان ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ توحید رسالت تسد احکام تقدیر قیامت اور جزا اور سزا سے متعلق جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ ان پر مسلمانوں پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ احکام پر عمل کر کے نیکیاں جو ہیں وہ کماتے ہیں اور اگر اس کتاب سے مراد تو اور انجیل ہو تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد وہ اہل کتاب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مثلا حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اور وہ لوگ مراد ہیں جو رضی اللہ عنہما اور جو وہ لوگ مراد ہیں جو نسارہ میں سے مسلمان ہو گئے اور جیسے اسی سے کچھ زائد افراد تھے چالیس شخص نجران کے تھے آٹھ یمن کے بتیس ابشا کے تھے یہ لوگ قرآن مجید سے خوش ہوئے کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی تھی اور یہ بھی قول ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے مراد یہودی ہیں جن کو تو دی گئی اور نصارہ ہے جن کو انجیل دی گئی اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن ہے تو ریت اور انجیل کا مصدق ہے اور گروہوں سے مراد باقی کفار ہیں جو قرآن کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا تو بعض مسلمین کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا ہے اللہ تعالی نے شبے کو زائل فرمایا پھر اس سے پہلے انبیاء علیہم الصولاۃ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے وہ ان کی زبانوں میں تھے اس لیے فرمایا کہ اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی کو زبان میں حکم نازل فرمایا ہے اس کو قرآن کو حکم اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام کو نازل کرنے کا سبب ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلفین کو قرآن مجید کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان حادث ہے اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اس لیے یہ بھی حادث قرار پایا تو جواب یہ ہے کہ کلام میں حادث ہے اور ہم بھی اس کو حادث مانتے ہیں ہم جو قرآن کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد ح کلام نفسی ہے مشرقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباؤ اجداد کے دین کی پیروی کی اتباع کی دعوت دیتے تھے اللہ نے فرمایا اگر بال فرض آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو اس آیت میں بطور تعریض آپ کی امت مراد ہے تعریض کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کی نسبت سراحسن کسی ایک شخص کی طرف کی جائے اور مراد دوسرا ہو تو اس آیت میں ذکر آپ کا ہے اور مراد امت ہے اگر امت نے مشرقین کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا آیت نمبر ہے میرا رب ارشاد کروا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا میں تنظور امام اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدے کی ایک تو یہ آئے خمبر اڑتیس ہے مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائے اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی موجزہ پیش کرے ہر چیز کی مدت کتابیں تقریر میں لکھی ہوئی ہے تو دیکھیں مشرقین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طرح طرح کے شبہات پیش کیا کرتے تھے کبھی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو یہ بھی کسی پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاتے یا لاٹھی کو سام بنا کر دکھاتے یا مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتے اور کبھی کہتے جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر سات میں ہے کہ انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں کے ساتھ لوگوں کو عذاب سے ڈراتا اور کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر سچے ہیں تو ہمارے پر پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تو ان کے خیال میں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس لیے حضور علیہ سلاط اسلام کے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آپ کی ازواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے اللہ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے ہی بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویا اور اولاد بھی بنائی تھی تو جب ان گزشتہ رسولوں کے حق میں تعدد ازواج اور اولاد ان کی رسالت منافی نہیں تھی تو نبی پاک علیہ السلام کے حق میں تعدد ازواج اور اولاد ان کی رسالت منافی کیوں ہوگی سبحان اللہ اب دیکھیں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو اور تین سو باندیاں تھیں اور ابنام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں اور اس یہ بھی ہے کہ سلیمان بادشاہ پھر کی بیٹی کے علاوہ بہت ہی جو ہے وہ مطلب یہ تعدد ازواج ہی کا ذکر ہے اس میں بھی تو بہرعظ مشرقی نے مکہ اور ان کے اعتراض کا دور تو, دور تو گزر گیا اب مستشرقین کو دیدہ عبرت سے عید کی ان آیات کو پڑھنا چاہیے جس میں گزشتہ نبیوں کی تعدد ازواج کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات دیویاں بیویاں تین سو باندھیاں تھیں جو ان کے حرم میں داخل تھی یہ تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ ازواج سے نکاح کرنا نبوت کے لیے کیسے قابل اعتراض ہوگا تو یہ مستشرکین اعتراضات کرتے ہیں اور ان اعتراضات کی وجہ سے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو گھٹائیں اور جو لوگ عشق رسول کی شمع سے دور ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محبت رسول نصیب فرمائے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈوڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو آیت نمبر انتالیس میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے یم واہ یشاس و عند الک اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے سبحان اللہ اس میں جو فرمایا اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے مراد کیا ہے کہ حضرت شعیب بن ضبیر اور فطاضہ نے عیسائی کی تفسیر میں کہا کہ اللہ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور ابن جبیر کا ایک قول یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے حضرت اکی کا قول ہے کہ اللہ کا توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے اور بھی اس میں کئی اقوال ہیں تو یہ جو فرمایا وہ ہند امول کتاب اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے مراد یہ جس کو اس نے ازل میں لکھا یہ علم الحی ہے یا امول کتاب سے لوہے محفوظ مراد ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ و واقعات اور تمام اشیاء مکتوب ہیں اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چالیس اور اکتالیس دونوں آیتوں کی اطلاع کر رہا ہوں اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلائیں تو بہر حال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور خساب لینا ہمارا ذمہ خصاب کیا انہیں نہیں سوجتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گٹاتے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی دونوں عائقوں کا ترجمہ ایک ساتھ سن لیں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 تو پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم کفار مکہ پر عذاب نازل کرنے سے پہلے اے محبوب علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے یا آپ کو ان کا کچھ عذاب دکھا دے تو اس سے آپ کے مشن پر کیا فرق پڑے گا آپ کا فریضہ تو قرآن کا پہنچانا اور احکام شرعیہ کی تبلیغ کرنا ہے اور رہا کافروں سے حساب لینا تو یہ تو رب کا کام ہے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ کفار پر عذاب نازل ہونے کی چند علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ جن علاقوں پر کفار کا قبضہ اور اقتدار تھا وہ کم ہو کر سمٹتے جا رہے ہیں اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو دوسری آیت کی یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں تقریب اور تعمیر کا عمل مسلسل جاری ہے موت کے بعد حیات ہے اور جلد کے بعد عزت ہے اور نقص کے بعد کمال ہے اور بیماری کے بعد صحت ہے اگر دنیا میں تغیرات اور حوادث مسلسل روب عمل رہتے ہیں تو کفار کو یہ خوف اور خطرہ کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ان کافروں کے احوال پلٹ دے گا اور ان کو عزت کے بعد ضلعت میں مبتلا کرے گا تو زمین کے اطراف میں کمی کی ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ زمین میں جو مقتدر معزز اور متبر لوگ تھے وہ مرتے رہے اور زمین ان سے خالی ہوتی رہی ہے تو اس وقت جو کافر متقبر اور مغرور ہیں وہ کس وجہ سے مطمئن اور بے خوف ہیں جیسے پچھلی امتوں کے جاوے اور متقبر لوگ مثلا فرعون حمان اور نمرود وغیرہ زمین کو خالی کر کے دنیا سے گزر چکے ہیں تو یہ بھی اسی طرح دنیا سے گزر کر زمین کو خالی کر جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ فرماتا ہے اور اس کے احکام سے معارضہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ جلد حساب لے گا اور کافروں کو ان کے جرائم کی قرار واقعی سزا دے گا بیالیس رب پاک ساتھ فرماتا ہے وَقَدْ فسکیا اور ان سے اگلے فریب گر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے جانتا ہے جو کچھ کو جان کمائے پر اب جاننا چاہتے ہیں تاخیر کسے ملتا ہے پچھلا گھر اللہ اکبر کبیرہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی تو تمام خفیہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہر شخص کی کاروائی کو جانتا ہے اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا کس کے لیے ہے یعنی اس سے پہلی امتوں کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں رسولوں کے خلاف سازشیں کی تھیں اور اللہ تعالی کو ہر ایک کی سازش کا علم ہوتا ہے جب کوئی سازش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی کاروائی کو بھی وہی تازہ کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کا وہی خالق ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان سازشوں کی سزا دے گا اور ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا گھر اور ثواب کس کو ملے گا آئے نمبر سڑتالیس اور سورہ راگ کی یہ آخری آیت مقدسہ ہے وَيَكُولُ کہتے کا تم رسول نہیں تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے اس تاعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ مشرقین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دو دلیلیں پیش فرمائیں ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالی گواہ ہے اور اللہ کی گواہی اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے آپ کی رسالت کے ثبوت میں معجزات نازل فرمائے اور معجزہ وہ فیل ہے جو اللہ کی عادت جاریہ مستمرہ کے خلاف واقعہ ہو جیسے پتھروں کا سلام اور کلام کرنا درخت کا اور اس کے خوشے کا چل کر اور پھر واپس چلے جانا خجور کے تنے کا چلا کر رونا وغیرہ اس قسم کے امور قطری طور پر یہ دلالت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس آئٹ میں دوسری دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے اس کا مزدا کون ہے اور تفصیل کچھ ایسے ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ عبدالملک بن عمیر حضرت عبداللہ بن سلام کے بتیجے سے روایت کرتے ہیں جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام گئے حضرت عثمان غنی نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر باغیوں کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس سے بگاؤ میرے لیے تمہارا یہاں سے باہر جانا تمہارے اندر رہنے سے بہتر ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا اے لوگوں زمانہ جاہلیت میں میرا نام فلاں تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا میرے متعلق کتاب اللہ میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ کی آیت نمبر دس اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہ ہی دے چکا ہے تو وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور سورہ سورا راج گایت نمبر ترتالیس آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے تو بے شک اللہ نے تم سے تلوار کو میان میں رکھا ہوا ہے اور تمہارے شہر میں فرشتے تمہارے پڑوسی ہیں یہ وہ شہر ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے پس تم اس شخص کو قتل کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو بس اللہ کی قسم اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے پڑوسی فرشتے تم پر لانت کریں گے اور اللہ کی جو تلوار میان میں تھی وہ باہر نکل آئے گی پھر قیامت تک وہ تلوار میان میں نہیں جائے گی یعنی قیامت تک مسلمانوں میں تلواریں چلتی رہیں گی باغیوں نے کہا اس یہودی کو بھی قتل کر دو اور عثمان کو بھی قتل کر دو اللہ اکبر کبیرہ یہ ترمیدی شریفی عزیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس قول پر ایک اعتراض وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے اور یہ صورت مکی ہے اس لیے صورت کی تفصیل میں آسمانی کتاب کے عالم سے حضرت عبداللہ بن سلام کو مراد لینا درست نہیں ہے تو امام راضی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری صورت راض مکی ہو اور اس کی یہ آیت مدنی ہو امام راضی نے اس تفسیر پر یہ بھی کہا ایک آدمی کی گواہی قطعی نہیں ہوتی اس لیے ایک آدمی کی گواہی سے نبوت کو ثابت کرنا جائز نہیں لیکن اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے اس گواہ کی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے تو اس کی گواہی سے نبوت کا سباب درست ہوگا جیسے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت قزائمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا تو صرف ان کی گواہی سے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں سورہ توبہ میں شامل کی گئیں حضرت قطعہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو حق کی شہادت دیتے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان فارسی اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ شامل ہیں اور حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء ہیں یعنی جو لوگ بھی تو ریت اور انجیل کے عالم ہیں ان کو یہ علم ہے کہ ان کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے تو جب وہ عالم جب وہ عالم انصاف کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے برحق رسول ہیں اور سعید بن جبیر نے کہا اسے مراد ابراہیل علیہ السلام ہیں حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اسے مراد حضرت علی بن ابی قالب ہیں اور امام ابن جوزی نے اور امام راضی نے اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں لیکن اسی پر اتفاق کرتا ہوں تو اللہ تبارک کا مطالعہ جلدہ مجدول کریم کے فضل سے الحمد ثم الحمدللہ الحمد للہ شریف سے متعلق درس مکمل ہوا ہے الحمد الحمدللہ الحمد اور اب جو ہے وہ سورہ ابراہیم شریف ہے اور سورہ ابراہیم اور دیکھ لیجیے مہینہ بھی یہ حج کا ہے ذیل حج کا مہینہ ہے تو اللہ نے چاہا تو اسی مقدس مہینے میں ہم سورہ ابراہیم کا بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالی درخت مکمل کر لیں سورہ ابراہیم میں باون آیتیں ہیں سورہ ابراہیم میں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ الحمد للہ باون آیتیں ہیں تو اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ عمدہ ہوگا اور جب یہ درخ مکمل ہو جائے گا سورہ ابراہیم سے تو تیرواں ستارہ بھی مکمل ہوگا اور پھر سورہ بدر یہ کا آغاز ہوگا اور نیلی سے ان شاء اللہ تعالیٰ چودہ ستارے کا بھی آغاز ہو جائے گا ان اللہ تعالی تو سورہ ابراہیم کا جو ہے وہ میں چند باتیں اس کے تعارف کے طور پر آپ کو پیش کر دوں یا پھر کل چلیں اس سے متعلق درس جب شروع کریں گے تو ساتھ ہی اثر دوں گا مختصر سرکاروں کو اللہ تعالی اپنی پاس بارگاہ میں یہ درد قبول فرمائے آمین تو تیرہویں سپارے سے متعلق الحمدللہ سورہ راگ شریف جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور تیرہویں سپارہ سے اب سورہ ابراہیم شریف ہے یہ سورہ ابراہیم کے بعد تیرہواں سپارہ مکمل ہوگا باون آیتیں ہیں تو یوں سمجھ لیجیے تین دن میں انشاءاللہ ہم اس سے متعلق درس مکمل کر لیں گے انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے تین دنوں میں درس مکمل ہو جائے گا آج کیا دن ہے پیر تو منگل بدھ اور پھر آگے جمعے کو تو محدثین نے کرام ہفتہ ہفتے کو انشاءاللہ شاء امید ہے ہمارا یہ درس شمار کے متعلق مکمل ہو جائے گا اور ان اللہ تعالیٰ ہم آئندہ اتوار سے چودہ اتبارے کا آغاز کر دیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو ابھی پھر آئیے ناز پلے فرما دے تو پرسوں دل میں مدینہ آپ ایک ناتھ پلے کر رہے تھے تو آپ کا نیٹ کافی سلو تھا وہ شروع میں چاندہ شہار تھے اور بعد میں وہ مطلب وہ ایک ناتھ شریف تھی تو وہ اگر وہ میرا خیال یاد ہوگا آپ کو پرسوں جب آپ کا نیٹ سلو تھا تو وہ مطلب نعت صحیح جو ہے وہ پلے نہیں ہو سکی تو اگر وہی نعت کی ترکیب بن جائے تو وہ نعت پلے کر دیں ورنہ جس طرح آپ چاہیں جو نعت چاہیں پلے کر دیں انشاءاللہ جب ہم ہینڈ ریس کریں گے تو ہمیں مائک دیجیے گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ ترا سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دست ہوگا انشاءاللہ تو تشریف لائی غریب